احسب بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰی رب کلثری العقابن غفور الرحیم صدق اللہ العظیم اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں جو آخری مضمون آیا تھا جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان کے ذمن میں ایک بزاحت ضروری ہے یہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس بستی کے لوگ تین قسم کے تین حصوں میں منقسم ہو گئے تھے ایک وہ لوگ جو گناہ میں پڑھے جا رہے تھے ایک وہ کہ جو خود گناہ تو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے اور ایک وہ کہ جو گناہ سے خود بھی مشتنب تھے اور نہیں ان منکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دے رہے تھے سراہت کے ساتھ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بچایا کس کو انجل بچایا ہم نے ان کو کہ جو روک رہے تھے منی سے وہ خزین زب عذاب بن اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوث تھے ایک بہت ہی برے عذاب میں ان کے نافرمانی کی وجہ سے اس سے بعض حضرات نے ایک نکتہ نکالنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں سراہد کے ساتھ آگے اس کو بچا لیا وہ لو جو نہیں امیر منقر کر رہے تھے ایک گروہ جس کے بارے میں سرحد سے کہا گیا کہ اس پر عذاب آیا وہ, وہ ہے جو گناہ میں ملوث تھے گویا کہ درمیانی گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے ان کو ایک طرح سے امید دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ سے مجتنب رہیں گے اگر وہ خود گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں تو اس عذاب سے اس دنیا میں آتا ہے اس سے وہ بچا لیے جائیں گے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی کہ علیہ منفسر تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو خطبہ ارشاد مانا پڑا کہ لوگوں تم اس آیت سے بالکل غلط نتیجہ نکال رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور رب المعروف من کر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو زور لگا لو سمجھانے کا ابر بالمعروف کا نئی منکر کا پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہے کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئی مبال نہیں ہے اصل مفہوم یہ ہے لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار تو اس کے لیے جہاں کہیں بھی اسے باعدہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نقطے راستہ ہے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں نہیں المکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے خزن لذین زلم جو لوگ ظلم کر رہے تھے ایک دوہرا ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اگرچہ ملوث نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے اگر نہیں ان کا فرض ہے اگر یہ ذمہ داری ہے تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے اس کے لیے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں جو حدیث اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور نسِ قطعی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ حدیث جو ہے مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات جمعہ جو مرتب کی ہے ان میں اس حدیث کو شامل کیا ہے اور یہ حدیث ادسی ہے او اللّہ عز جبرائیل علیہ السلاۃ انقلب مدینہ مدینت کزاب و کزاب اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلا فلا شہروں کو الپٹ کر دو الٹ دو جیسے کہ آمورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا کالا فالا حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خدا بندی میں آپا کا فلادل سے تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپک جتنی دیر بھی معاشیت میں نہیں گزاری گناہ سے اتنا پاک صاف نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا اتنا وقت بھی کبھی معاشیت میں سرد نہیں کیا تو کیا اس پر بھی الٹ لوں کالا قالا حضور نے فرمایا اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کرا وم الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر وجہ کیا ہے وَجْهَهُ لَمْ فن فِي فیعتم قط اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا یہ خود تو گناہ سے بچا رہا یہ گناہ پھیلتے رہے شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہی اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا اور یہ اپنے دھنجے میں لگا رہا کاروبار میں لگا رہا یہ اپنے نوافل میں لگا رہا مراقبوں میں لگا رہا ذکر اذکار میں لگا رہا تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرے اقربا الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر ساتھ اور خط اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ الفال بہت قریب آ ہے پڑھیں گے وہ آیت مبارکہ بھی قطعی ہے قرآن کے حوالے سے یہ تو حدیث کے حوالے سے ہوئی قرآ مجید میں فرمایا گیا وطق فتن تن لاطسی بنینہ ظلم و خاصہ اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی سزا آتی ہے کسی قوم کے اندر بحث کے مجموعی جب ان کا پھیل جائے تو جب سزا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہ گار ہیں انہیں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہاں امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو ابن بالمعروف نے منکر کی آخری حد تک آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا اب آگے چلئیے وہ استاذ رب بکا اور یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا نیب آسن علیہ وہ لازمن اٹھاتا رہے گا ان پر مسنت کرتا رہے گا ان پر قلعہ یوم قیابہ قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو میسو محب سعل عذاب جو انہیں بدترین عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے ان ن رب کا اللہ سریقاب <وَلِعْقَاب> یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے وہ انحلا غفور الرحیم اور یقیناً وہ غفور بھی رحیم بھی ہے اللہ کی تو یہ دونوں شانیں ہیں وہ عزیز الد بھی ہے سری العقاب بھی ہے لیکن وہ غفور اور رحیم بھی ہے اب یہ آپ کا عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں اس آیت میں واقع یہ ہے, ہے اللہ کی وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ان کی پوری تاریخ اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا ہے فِي الْأَرْضِ ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کے اندر اور قوموں کے اندر یہ ڈایاسپورا جو ہے ان کا جو سن ستر سے شروع ہوا ہے سن ستر عیسوی میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس اس نے سیکنڈ ٹیمپل کے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں پھر دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا تھا اس کو شہید کیا ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں اور یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا فلسطین سے نکال دیے گئے تم اب فلسطین میں نہیں رہ سکتے وہاں سے ان کا ڈاش کوڑا شروع ہوا ہے کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا کوئی روس میں چلا گیا کوئی یورپ میں چلا گیا کوئی ہندوستان میں آ گیا کوئی مصر میں آباد ہو گیا کوئی اور دور دراز کے علاقوں میں پھر جب یہ امریکہ دریافت ہوا ہے تو یہ امریکہ بھی چلے گئے وہاں بھی جا کر آباد ہو گئے تو یہ ان کا ڈائس کا پیریڈ ہے کہ جس میں یہ گویا کہ منتشر کر دیے گئے پوری زمین کے اندر ان کی کوئی ایک جمعیت کہیں نہیں رہی اور ہر جگہ ان سے نفرت تھی شریک نفرت بلکہ ان کے اوپر واقعہ یہ کہ یورپ میں تو بڑا ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا جس طرح چاہتے تھے ان کو ماں کے عیسائی جو ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو جن کو ہم خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سوری پر چڑھوایا انہوں نے اور انہوں نے کہر کیا اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں حضرت مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تہمتیں لگاتے ہیں لہذا وہ ان کے درمیان دشمنی رہی اور اس کی آخری مثال اس صدی میں یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیئری ٹیلز ہیں یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں سکس ملین ساٹھ لاکھ یہودی ختم کی ہے اس نے پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھینچ کھینچ کر وہاں وہاں سے پکڑ پکڑ کر جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی جہاں تک اس کے جو گئے تھے فتوحات کا دائرہ وہاں سے یہودیوں کو کھینچ کھینچ کر کنسنٹریشن کیمپ کنس میں لایا گیا پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی خاص جو ہے اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کیا کریں بچا کریں ہاؤ ٹو ڈسپوز آف دیڈ باڈیز تو سپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں تو جوئوں کو اس کو ڈیلاؤ کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ وہ جوئیں ختم ہو جائیں گی پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے عورتوں کے بال بھی شیف کر لیے برتوں کے بھی ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے ہیومن ہیئر کے قالین پھر ان کو لے جا کر ایک گیس چیمبر کے اندر کے سب کسم مر گئے پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینیں بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشیں چل رہی ہیں پھر ان کا چوڑا ہو رہا ہے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کاٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کترا جا رہا ہو پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے نہ کسی گوشت کا پتہ نہ خون کا پتہ نہ ہڈی کا پتہ کسی شہ کا پتہ نہیں ایک بدبو دار سیاہ رنگ کا بائیں باہر نکل رہا ہے اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد یہ کام اس صدی میں ہوا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے ساٹھ لاکھ کا چالیس لاکھ تو چالیس لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے چالیس لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جانا استاذ ربوں کا لجب آسن علیہ قلعہ ملتے ان کا آخری وقت تو اب آنے والا وہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے اسرائیل ہے ان کی طاقت ہے ان کی قوت ہے عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے وہ ہو چکے ہیں اور ان میں سے عرب کیونکہ ہمارے ہاں اونچے درجے کے اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اونچا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے انہی کی زبان میں اللہ کی کتاب ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹ پھیری ہے لہذا اس کی جو صدا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مقضوب علیہ قوم کے ہاتھوں ان کی تزلیل ہو رہی ہے ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے اب ان کے ساتھ گفت و شریف جو ہے اور ان کے ساتھ بغلگیر ہونے کی نوبت جو ہے وہ آئی ہے اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خیر دوسری بات ہے میں اس وجہ سے جی جانا چاہتا وہ آخری وقت بھی آئے گا پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہی نادل ہوں گے اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے رسول علّہ علیہ السلائی تو آخری وہ عذاب ہلاکت کہ جو باقی چھ قوموں کا تو آ چکا حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا حضرت حوض حضرت صالح ان سب کے سامنے جو ہے ان کی قومیں ہلاک ہوئی تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے ٹو ایڈ انسل ٹو انجری کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں مغزوب علیہ قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی اور جو ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ کوئی دنوں کی بات ہے کہ مسجد اقسا شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طوفان جو ہے مڈل میں شروع ہو جائے گا وائس چانسلر رب کا لاسلم قیامت میں یسو محب کے رب یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ لازمن اٹھاتا رہے گا مسنت کرتا رہے گا ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے ان رب اللہ سری القاب و انغفور الرحیم و کتان فلر ہم نے متفد کر دیا ان کو زمین میں عممن فرقے بن گئے علیحدہ جماعتیں بن گئی اور اب ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں مختلف علاقوں سے جو لوگ آ اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں اب ظاہر بات ہے سینکڑوں برس تک کچھ یہودی جو ہے روس میں رہے ان کے اپنے کچھ مزاج اور بن گئے ہیں ان کی شکلوں کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی ہے ان کی زبان بھی کچھ مختلف ہے تو اب یہ اسرائیل کے اندر ان کے مابین تصادو ہوتا ہے میں ان میں سے ہے کچھ لوگ جو سالح بھی ہیں لیکن یہ کہ ان میں وہ بھی ہے کہ جو دوسری طرح کے ہیں اور طرح کے ہیں بلونا ہوں بالحسنات بس اللہ یا جوہر ہم انہیں بھلائی سے اور برائی سے آزمائش کرتے رہے شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں وَخَلَفَ خلف ام امباد ام خلفن لیکن یہ کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان میں پیدا ہو گئے ورسول کتاب وہ کتاب کے وارث ہو گئے وارث بنے تورات کے وارث بنے یا خدون عرب حاد الدنا وہ اس دنیا جو ادنا زندگی ہے دنیا کی ادنا زندگانی اسی کے ساتھ وہ سامان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں حاصل کرتے ہیں حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے سیو فرولنا اور کہتے ہیں ہمیں تو بخش دیا جائے گا اب ابراہیم کی نسل سے ہیں اسرائیل کی اولاد ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لاڈ سیو فرولہ ہمیں بخش دیا جائے گا وہی یا تو مارا مسل اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دیا جائے اور لے لیں گے حرام سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے یہ حرام سے المگیو کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا جب پراز دی گئی تھی تو عہد دیا گیا تھا اللہ یقول یقین حق کہ نہیں منسوخ کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات مگر حق و دراصوف آفی ہے اور انہوں نے پڑھا اس کو جو کچھ کہ اس میں تھا وہ دار الآخرت خیر اللزین اور یقینا آخرت کا گھر پچھلا گھر تو بہتر ہے انہیں لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوا کی ربش اختیار کی ہے فلاں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے و الزینۂ بس سے کونہ مل کے تھا اور رہے وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جنہوں نے تھاما تمسک کیا کتاب کے ساتھ اور اقام الصلا نماز قائم کی اندرا نالزی اجر المسلحین ایسے مسلمین کاجر ہم ضائع نہیں کریں گے بات بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو ان کے اندر اچھے رہے آخری وقت تک بھی رہے وزن تک میں جمل افوقاہوں اور یاد کرو جب کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا ایسے ہو گیا تھا جیسے ہو اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ پر گرا گرا خلومات قوتن اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو اس کو پوری قوت کے ساتھ اپنے اس, اس کا تمسک کرو مض قرو معافی ہے لال تک تقوب اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو مستحضر رکھو تاکہ تم بچتے رہو اور تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو جائے اب جو یہ بکیہ حصہ ہے تین لوگ کو اس وارکہ کے اس میں بعض بڑے اہم مذابین آ رہے ہیں دین کے فلسفے کے اعتبار سے واضح اقدر رب کو میں بنی آدم و منظہور ضروریت ہوں اور یاد کرو جبکہ نکالے اللہ نے آپ کے رب نے تمام بنی آدم کے پیٹھوں سے ان کی نسل کو اب یہ کہ یہ اصل میں تو معاملہ ہو رہا ہے عالم الارواح میں جبکہ ابھی جسد پیدا ہی نہیں ہوئے تھے لیکن دو ہی شکلیں ہو سکتی تھیں یا تو لوگوں کو یہ ساری بات پہلے بتائی گئی ہوتی عالم الارواح ہے پہلی تخلیق یہ ہے دوسری تخلیق یہ ہے عالم ارواح میں یہ قول و قرار دیا گیا عرب کے جو اولین مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ان کی اس وقت کی استعداد کے اعتبار سے بھاری تھیں قرآن مجید نے عام فہم الفاظ استعمال کیے جب ہم نے نسل آدم کی تمام ان کی پیٹھوں سے ضروریت کو نکال لیا یعنی یہ کہ جتنے بھی انسان آنے والے تھے دنیا میں ان سب کی ارواح جو ہیں وہ وہاں موجود تھیں وہی دخد عربوں کا ممبلی آدم اور منظہر ہند ضرۃ وہ اشدم اعلیٰ انفو <سَحِن> اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر اچھی طرح سوچ سمجھ کر اقرار جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بقائنی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں تو پوری طرح ہوش و حواس میں سیلف کانشسنس یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے اندر جو سیلف کانشسنس ہے خود شعری وہ ہے ہی ہماری روح کی بنیاد پر حیوانات میں بھی شعور تو ہے کانشیسنیس تو ہے سیلف کانشیسنیس نہیں ہے خود شعری نہیں ہے تو یہ خود شعری کا ممبا جو ہے درحقیقت وہ روح ہے تو وہ ارواہ موجود تھی انہیں اپنی ذات کا شعور تھا اشہدہم شدہ الا انفسین انہیں اپنی ذات کے اوپر خود گواہ بنا کر پھر سوال کیا الس تو میں رب کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا مالک تمہارا آقا آلو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں شاہد نہ ہم اس پر اقرار کرتے ہیں ہم گواہ ہیں اب یہاں نوٹ کیجئے جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا سورہ معاہدہ میں کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا بشیر اور نذیر آ گیا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور ندیر نہیں آیا وہ گویا کہ اتمام حجت تھی پہلے کتاب پر سورہ انعام میں آ چکا ہے کہ مبادہ تم یہ کہو کہ کتابیں تو دی جی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں کو ہم تو جانتے نہیں تھے عمرانی زبان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے وہ اتمام حجت تھا بنی اسماعیل پر کہ اب تمہارے اندر ہم نے اپنا ایک رسول بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آ گئی ہے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی ہاں اگر ہم پر کہیں ناول کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے بڑھ کر بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے اور حق پر ہوتے اب یہ جو گواہی ہے یہ آ رہی ہے پوری نو انسانی جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عہد کہ جو ہر روح انسانی اللہ کے ساتھ کر کے آئی ہے کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی تب بھی یہ عہد بنیاد ہے مواخذہ اخروی کی محاسبہ اکاؤنٹیبلٹی دی گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ اس کا بیسس جو ہے وہ یہ ہے بنیادی بات یہ ہے بنیادی حجت یہ ہے نبوت سے کتابوں سے وحی سے یہ تو اتمام حجت ہوا ہے اضافی شے ہے اللہ نے امتحان کو اور آسان کر دیا نو انسانی کے لیے لیکن بنیادی حجت جس کی بنا پر ہر انسان رسپانسبل ہے اکاؤنٹیبل ہے وہ یہ عہد ہے انتقول یوم القیامت انا کنان گازا غافل انمبادہ تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے اوتقول و انما اشرکا آباؤ نامن یا تم یہ کہو یہ پلی لے لو کہ ہمارے آباؤ و اجداد تھے انہوں نے شرک کیا تھا وہ کنہ ضلع امباد ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے ہم ان کے راستے پر چلتے رہے لہذا اصل جرم تو ان کا ہے ہمارا نہیں افتوہ لیکن آپ بے تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے کہ جنہوں نے یہ باطل ایجاد کیا تھا ایجاد تو انہوں نے کیا تھا ہم تو موجد نہیں ہے ہم تو ان کے مقلد تھے متوع تھے وہ قدار الآیات و لالگی اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں شاید کہ وہ لوٹیں سوچیں غور کریں رجوع کریں